جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا نا ایک قدرتی جوش آ جائے گا کیوںکہ شیطان ہو گیا کیت جنت کے دروازے کھول دیئے گئے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے رحمت چما چھم برس رہی ہوتی ہے ایک قدرتی جوش آ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد جو ہے نا وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر آج ہی نیت کر لی جائے کہ ہم نے مطلب مسجد کا راستہ لے لینا ہے ماہ رمضان کے دو چار چھ دن تک اثر نہیں رہے گا انشاءاللہ پورے ماہ رمضان اثر رہے گا تو اگر ایسا کر لیا جائے کہ ماہ رمضان کے لیے اپنے کام کاج سے آپ عاجیب فراغت حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر ابھی تک چھٹی اپلائی نہیں کی تو چھٹیاں لے لیں اللہ توفیق دے تو اتقاف کی طرف آ جائیں دنیا کی گرمی سے بھی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ایام کی گرمی سے بچت ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے گھر میں اعتقاف کی, کی نیت سے بیٹھ جائیں پورا مہینہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو میں تو مدنی چینل کے ذریعے ہر عاشق کے کو یہ دعوت دیتا ہوں فیضان مدینہ جا باب المدینہ کا جی یا جہاں دعوت اسلامی کے سو سے زیادہ شاید مقامات پر پورے ماہ کا اتقاف ہو رہا ہے وہاں پر آپ سعادت حاصل کریں آخری عشرے کے تقاف کی سعادت حاصل کریں آخری دس دنوں کی اور حتی الامکان کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بد مسجد میں گزرے اور عبادت کی طرف آئیں یعنی یوں سنیے استقبال ماہ رمضان کے لیے خود کو عبادت سے زینت دیں خود کو عبادت سے آراستہ کریں لوگ گلیاں سجاتے نا رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے میں خود کو سجاؤں مجھے مجھے خود کو سجانا ہے چہرے پر ایک مٹی داڑھی کی نیت کر کے سجاؤں سر پر امام شریف کا تاج سجا کر اس کے لیے میں زینت اختیار کر لوں کہ میرا ہمارا پیارا ماہ رمضان آ رہا ہے اپنے لباس کو سنت کے سانچے میں ڈھال لوں اپنے مزاج کو سنت کے سانچے میں ڈھال لوں اور عبادت اور ریاضت کے لیے اپنی آپ کو تیار کر لوں اور ماہ رمضان کا یوں ان کی چاند نظر آ جائے میں اس کے استقبال پر اشکبار ہو کر میں اس کا استقبال کروں کہ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ زندگی میں پھر اتا اتا ہم کو کیا رمضان ہے تو اللہ کری ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے مگر اس میں یہ بھی عرض کر دوں مہربانی کریں سوائے مدنی چینل کے کہیں نہ جائیں پراپر میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن سنی سنائی بہت ہے کہ اس بار بھی ماہ رمضان میں کافی الٹی سیدھی حرکتیں چینلوں پر شاید ہو جائیں پتہ نہیں ہے حالانکہ اس کو قید کرنے کی پابند کرنے کی روکنے کی مختلف ذرائع سے اور اہل درد اور اہل دل اسلامی بھائی عاشقہ نسول مجھے لگتا ہے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ امت تک فواشی اور بھی حیائی اور اس طرح کی خرابی کم از کم ماہ رمضان میں نہ پہنچا اللہ کرے کہ یہ زندگی بھر کے لیے بند ہو جائے گناہوں کی بھوک اور پیاس یہ جی بھی کوئی بھوک اور پیاس ہے بندہ نیکیوں کی بھوک اور پیاس پیدا کرے تو یہ ایک عجیب و غریب نیچر بن گیا ہے کہ پبلک ڈیمانڈ پبلک ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طرح کے چینل اپنی ترکیبیں بناتے ہیں اس پہ ان کو بھی ملتی ہیں تو اللہ نصیب کرے کوئی ایسا مدنی انقلاب آ جائے کوئی ایسے جو اہل دل اور درد مند عاشقان رسول جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کس صورت میڈیا میں ہونے والی ان خرابیوں سے ماہ رمضان میں خرابیوں نہ آئیں اور امت کو بچایا جائے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرن ہم دعا کرتے ہیں